کام کی باتیں ڈرتے رہو معزز اور شریف آدمی سے جب تم اس کی توہین کرو اور عقل مند سے جب تم اوپر سے ستاؤ اور بدبخت کمینے سے جب اس کا اکرام کرو اور احمق اور بے وقوف سے جب اس سے مذاق کرو اور فاجر سے جب اس سے معاملہ کرو میں نے ہر اچھی چیز کو چکھا مگر عافیت سے زیادہ کوئی چیز لذیذ نہیں پائی میں نے کڑوی چیز کو چکھا لیکن لوگوں کے سامنے محتاجی سے زیادہ کسی چیز کو کڑوا نہیں پایا میں نے لوہے اور چٹانوں کو اٹھایا مگر قرض کا بوجھ ان سب سے زیادہ پایا یاد رکھو کہ دنیا دو دن کی ہے ایک دن تمہارے لیے اور ایک دن تمہارے خلاف اگر وہ دن تمہارے موافق ہے تو تکبر نہ کرو اور اگر تمہارے خلاف ہے تو صبر کرو کیونکہ دونوں دن ختم ہونے والے ہیں